الحمد لله نحوله ونستعيله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينخذنا من سيئة عمالنا من يعد الله فلا مذن لنا ومن يغذنه فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فوض بالله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصر الله ينصركم و يفدد اقدامكم سبق الله العظيم رب اشتخ لي صدري و لي أمري واعلى لغة اللسان يفقه طولي موتنا بأير دوستو يا عيد من اسے فرمایا گیا ہے اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ تو قادر مطلق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اس سے بڑھ کر قادر ہے نہیں میں جا رہا بس یہ کن کسی بات کو کرنے کرنے کا رضا فرمائے اسے کہے ہو تو وہ ہو جائے اور فعال الماجید جو رضا کرتا ہے اسے کرتا ہے قبول تبارت جب کا مدد ہے فعال الماجید ہے تم کو کسی مدد کی ضرورت اللہ تبارک والا کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے کرو نہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد کرنا دراصل اللہ تبارکار تب کے دین کی مدد کرنا ہے دین کی مدد کرنا ایک خود عمل کرنے کر کے ہے اور ایک اس کے پھیلانے کی اس کے فروغ کی ترتیب کو خیال کرنے سے خود عمل کرنا بھی وہ دین کی مدد ہے اس لیے جس وقت روم کے بادشاہ نے سنا ہے کہ ایک نبی کا دھور ہو گیا ہے اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ بازار میں جاؤ جو قافلے تجارت کے لیے آتے ہیں عرب سے ان میں سے جو حجاز کے لوگ ان کو پکڑ کر لیا ہوں مکہ مکرمہ والوں کو پکڑ کر لیا ہوں مکہ مکرمہ والوں کو پکڑ کر لے گئے کبو سلطیان کا قافلہ تھا اس وقت سامان نہیں ہوئے تھے قریض کے ساتھ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں سے سوال کروں گا جواب دے گا باقی لوگوں سے کہا کر کہیں پر یہ صحیح بات نہ کہے تو تم مجھے بتانا کون سے مزور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھا کئی ایک سوال آپ اس نے کیے ہیں میں نے کہنی ہے وہ یہ ہے وہی یہ سوال کیا کیونکہ جن باتوں کو ضروری اور خرض کہا ہوا ہے آس پاس کے ماننے والے سارے عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ان کا سارے کے سارے عمل کرتے ہیں تو نے سے روکا ہوا ہے منع کیا ہوا ہے سے اس کے معنی والے روکتے ہیں کہ نہیں رکتے ہیں انہوں نے کہا وہ سارے کے سارے روکتے ہیں آپ سے کہا بس یہ میرے ساتھ کی نیچے والی زمین جو ہے یہ بھی آدمی لے لے گا جو ان کا گدہ ہے جو ان کا نظریہ ہے ان کا مدد کے مطابق ہے پرائل والے کی پابندی ہے اور گناہ معافیت سے پرائز ہے تو so, بلا مبارک تعالیٰ کی مدد کفار کے ساتھ آنی اور رابطہ ہے اور رابطہ ہے اور مسلمان کی مدد ہونی اس کا اور رابطہ ہے کفار so, کا لاج سنورنا اس کا آگے بڑھنا اس کی بڑھوتری ترقی وہ تو ساری کی ساری اسباب صحیح ہی متعلق ہے وہ دنیاوی اسباب جتنی کی کوشش کرے گا اتنا بھی اس کی ترقی اتنا بھی اس کا فائدہ ہوگا کوئی اخلاقی ضابطہ تو اس کے پاس ہے نہیں ہے اس کی وہ پابندی کرے ہمارے ہاں یہ لوگ کرتے ہیں نا پانچ دن مردوں کی دودھ کی چھٹی والی تصدیق آٹھ گھنٹے والی تصدیق ممالک میں کامیاب نہیں آتی آنے ممالک نے کامیاب آتی ہے جن کا سونے جاگنے کا نماز کا باقی اوقات کی پابندی ان پر کوئی ہے نہیں ہے ہماری ترتیب دنیا اسلام میں وہ ترتیب کامیاب آتی ہے جو نمازوں کے اوقات کو سمجھ رکھ کر بنائی جائے اور کفار کی پانی میں کام کی ترتیب دوڑے جھپڑے کی ترسیق دو تو گھٹے کی طرح کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں ہمارے یہاں کامیاب نہیں آتی تو کی ترقی ان کی بڑھوتری وہ سراسر ماد بنیادی اسباب کو اختیار کرنا ان کو بڑھانا ان کو جمع کرنا ان میں کوشش کرنا ان کی کامیابی کی بنیاد ہے لہٰذا انہوں نے اپنی بنیاد کو مضبوط پکڑا ہے اور اس بنیاد پر انہوں نے بھرپور محنت کی ہے اور نظیرے میں مادی وسائل جو ان کا خدا ہیں جو ان کا الا ہے جو ان کا آخری سبب بیان کے لیے وسیلہ ہے وہ انہیں خوب پیدا کر لیا ہماری وسائل بنیادی اسباب میں خود کر کرتی ہے ان کی ترقی کے, کے دار و مدار اس پر ترقی ہو رہی ہے ہماری ترقی کے دار و مدار وسائل پر ہے ہی نہیں ہماری ترقی کے دار و مدار امال پر ہے وہ امال پانچ شوقوں میں تقسیم کیے ہوئے آتا ہے جبادات معاملات اخلاقیات اور ماج اور کیا وہ ہم سر کر دیں گے ہماری کمر اس باپ پر ہو جائے گی نہ ہمارے جو امال ہیں ان امال میں ایک عمل حلال اور صحیح طریقے سے وسائل حاصل کرنا بھی عمل ہے اس لیے جو آئے سورج سورج تمہر کی ہے سورج سورج توبر کی اور تم گفار کے مقابلے میں تیاری کرو جتنی تمہارا جتنا تمہارا بس ہے ف الحال صحیح طریقے سے جتنا تمہارا بس ہے اس کو اختیار کر کے اٹھا لخت کر لو بس جتنا ہو گئے بس جتنا تم حمل کر سکتے ہو تمہارے بس میں اس میں کوتاحی نہ کرو اور اس میں اگر کریں گے تو یہ سستی ہوئی اور یہ گویا ہم نے ایک امن کو ضائع کیا اپنی طاقت بقدر بقدر ہم نے وسائل کی کوشش کر لی ان کا اختیار کر لیا بس اتنی وہ غلط اتنی پرمند تھی پر جو چیزیں حاصل نہ ہو سکی اس کیا دمن میں اس کا بندوبص اللہ تبارہ طلبا خود کرے ایسے عبدول صلی اللہ کی جنگیں ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ مشکل حالات میں ہیں بغیر کی جنگ تو اس حال میں ہے کہ آدمی ہیں جن کے پاس کھیت لوارے ایک گوڑا کوئی ستائیس میدے اور باقی کوئی سامان نہیں خیر ہمارے لائی کے تحت اخبار کو اختیار نہ کرتے ہوئے اس کے کرنے کا مر تھا اس جنگ کرنے کا مر ایک حال میں تھا جس میں اُسے مجنہ منورہ سے کرتے ہیں باہر ہو گئے تھے اور لشکروں پر آ گیا تھا اتنے باہر تھے کہ اگر واپس آ کر اصل وغیرہ سامان لینا چاہے تھے زمین نہیں لے سکتے سوائے کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ ہم اس باغ کے ساتھ جنگ کریں پیچھے جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی اور عالم صلی علی عمران کی بتا رہی ہیں وہ ریز اللہ علیہ حکر اور حق کا بے گی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی باتوں کو سچا کر دکھائے کہ میری مدد ہوتی ہے اللہ تبارک بغیر اصلے کے کامیاب کر سکتا ہے بغیر وسائل کے اللہ تبارک کامیاب کر سکتا ہے تو اللہ تبارک والا کاغذ کو بدر کے میدان میں سچا کر دکھائے تعداد ایک طرف وسائل ایک طرف ساری دنیا کی مکان ایک, ایک ہزار تعداد دا ہر ایک مسلے کے ساتھ خوب کھائے پیے ہوئے اس پیے ہوئے گانے بجانے والے عورتوں ساتھ کوائے ہوئے تو پیچھے سے گا, گا بجا کر ان کو ہمت دلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمارے ہماری کو بات کرائے تو ہمارے کر قریب نہیں آ کوئی گے یعنی کہ ان کا جوش و خروش پڑے اور یہاں تعداد ان کے ایک کم نہیں اللہ تبارے والا کیا تو یہ تھا کہ ایسے ہی عالمی لڑائی ہو ورنہ باقی ہم جو ہیں کہ میں عائد رہو مستا تم کو میں جتنا تمہارا بس ہو اتنی اپنی تیاری کرو اس میں کوتا ہی نہ کرو جو بات بس میں نہیں ہے اس کے لیے پریشان نہ ہو اس کا زارہ وہ اللہ تبارے وعلق خود فرمائے گا تو لہذا سے عالمی ہوگی انہیں آدمیوں کو لے جا کر آپ لڑے ہیں اور پہلے بھی مرحلے میں کہ تین بخار کے سردار نکلے اللہ عنہ اور ابو بیدراب نکلے ابو گرام اور ابو عبید اور تین بڑے بڑے سرداروں کو دو کو قتل کیا اور ابو بیدر جلد نے زخمی کیا اور خود بھی زخمی ہو کر شہید شہید ہوگی کفار کو لا ہو ایک ایک آدمی نکل کر مقابلہ کرے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے ان کا نہیں آ رہا اللہ بولا گمسان کی جنگ شروع کی اور سارا اسلام پریشان کے تعداد میں کام میں ایسا نہیں ہے کیا ہوگا تو آئے تو نازل ہو گئی کہ الفت الفاظ ملایا کرتے سو ایک ہزار فرش نازل کریں گے اگر ایک ہزار ہے تب میں ایک ہزار نازل کریں گے اور سلافت مردفین تین ہزار جو ہے وہ نازلوں کے اور اگر عملہ کیا, ان کو فوری حملہ کیا اور مدد آ گئی تو ہم پانچ ہزار فرشتے اتاریں گے دراصل تین ہزار خرچتے نادل ہوئے اور مسلمان کفار کو دیکھتے تھے تو ان کو نزل آتے تھے تین سو ازار گرمجم کو تین سو نزل آتے تھے اور مسلمانوں کو جب دیکھتے تھے ان, کو ان, کو ان کا لشکر جو ہے وہ ان کو تین ایک ہزار لگ تھا اور ایسی سکینہ نازل ہوئی اتنا سکون تاری ہوا کہ صاحب کرام فرماتے ہیں کہ ہم پر نیند تاری ہوئی اور ایسی نیند تاری ہو گئی کہ ہماری تلواریں ہمارے ہاتھ سے گر رہی تھی میں تارن جنگ میں اس سے ساری پریشانی اور خوف اور داشتیں جو جنگ کی تھی وہ جھل دل دھلا گئی دینوں سے اللہ تعالیٰ نے بارش آگر فرمائی رہتی زمین کو سرخ کر دیا اور کفار کی سخت مٹی والی زمین کو کچڑ کر دیا اور ان کے پاس یہاں سے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا اور جو نیند تاری صاف ہو گئے تو بے مکاؤ مطلب. آج اس وقت سراقہ بن مالک قبیلہ سکیب کے سردار کی شکل میں شیطان انسانی شکل میں قبیلہ سکیب کے سردار سراکہ بن مالک کی شکل میں وہ فار کے مجلس شرا میں شامل تھا اور مشورے دے رہا تھا اور وہ بڑے ایران سے کہ بڑے بڑے دانشور ہیں مکہ کے لیکن سراخہ بن مالک جو مشورہ دیتا ہے تو وہ بہت بھاری ہوتا ہے اور بہت بالکل فیکٹ جیسے گولی نشانے پر لگے کتنا دانا آدمی ہے سے بھی بڑھ گیا ہے کہ فریشہ میں ضرور شروع ہوا کہ آل خاف اللہ اب میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو اور بس مجھے تو اللہ کا خوف ہے شیطان کا بھی کشک اور مشاہدہ عالم غیب کا حاصل ہے لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہیں اس کے بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کشف اور مشاہدہ پورا پتا ہوتا ہے حالت ایمان کی نہیں ہوتی وہ شیطان ہے مشرق سے مغرب تک آنے والے میں صبر کر لیں آلے کو دیکھا ہوا ہے تو رشتوں میں نازل ہونے کو کہا آپ نے وہ تو رشتوں میں نزود شروع ہوگیا آپ تو پتہ کیا ہلات ہی نہیں جب بھاگنے کا لوگوں نے کہا تو سمجھدار آدمی بڑے سردار اور بھاگ رہے ان سے کہا یہ بڑا ہمارا کروں خاف الدار میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو اور مجھے تب اللہ کا ڈر ہے تب میں ڈانس ہو اور اللہ تبادل نے ایسی فتح نصیب فرمائی کہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا یہ کیا حق اور بدر کی تمیز پیدا کرنے والا دن ہے بہت کی جنگ ہے ہزار آدمی نکلے ہیں اور آخر میں میدان میں جانے سے پہلے منافع کرتے, ساتھ کرتے. ساتھ دیں گے اور سات سو تین ہزار کے مقابلے میں لڑ کر ان کو کس پاس کی اور بکایا اور پھر ایک چادی غلطی سے دونوں طرف سے گر گئے کفار میں پھر بھی کہ کس کھا کر میدان چھوڑ کر مسلمان نہیں نکلے ہیں ہنس کر کفار نے میدان کو چھوڑا ہے اور ایسا جیسے چھوڑا ہے کہ شکر کرو کوئی فتح کا نام بن گیا ہے پتہ نہیں اور کوئی مصیبت بن گئی جائے گی پھر میدان میں اور یہ کوئی ذرا تھا تو ہمارا جو اعزاز بنا ہے کہ ان کو فتح حاصل ہو گئی ہے یہ بھی چاہتے ہیں آپ سے ذرا جلدی نکلو میدان سے بدر کو ہو اور سندر کو نین کو چار کو تفصیل کے ساتھ پر نے بیان کیا ہے کیونکہ چاروں کے چاروں جنگیں ہیں یہ عجیب و غریب حالات کو بتا رہی ہیں کہ بدر تیسی بدل سروسمانی کا حال حضور صلی اللہ علیہ کو دعا ہے کہ یا اللہ یہ ننگے ان کو کپڑا نا یہ پیروں میں جوتے نہیں یار اللہ کو جلدی پر بھوکے ہیں یا اللہ ان کو کھانا دے اور یارلہ یہ سوری سی جماعت دے گی یہ ختم ہو گئے تو قیامت کا آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایک نام سے ان کے حال معلوم کرنا چاہے اور نے کہا کہ آج آپ باہر نکل آئے ہیں تھوڑی سی تعداد ہے کہ آپ کا لشکل آ گیا ہے اب تمہارا کیا خیال ہے تم آج کا بتا رہے تھے کہ آپ جو فرمائیں ہم کریں گے آپ لڑیں ہم باقی بڑھیں گے سب کچھ کریں گے اس پر مہاجرین جواب دے رہے تھے انسار نہیں بول رہے تھے اور انسار مہاجرین کو اپنے بڑے اور بزرگ سمجھتے تھے لہذا کہتے ہیں جی جو بات کہیں کے ساتھ ہیں آپ نے ایک بار سوال کیا مہاجرین نے جواب دیا سب سوال کیا جواب دیا مہاجرین نے بار بار جواب دیا تو انسار کو اندازہ ہوا کہ بار بار آپ جو پوچھ رہے ہیں تو شاید ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ انسار کی طرف سے جواب نہیں ملتا مجینہ مرا رہا داخلے کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا انسار تو یہ تھا کہ مجینہ چند رہتے ہوئے کسی نے حملہ کیا تو انسار مل کر جنگ کریں گے باہر کے جنگ کے معاہدے بننے کا تو خراب نہیں تھا اور دوسرا ہے کہ بڑے مشکل حالات تھے اس پہ انسار کے سردار کھڑے ہوئے اور کہ اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو پہاڑ سے ٹوٹ پڑو اور برقی غم پر, پر چلے جاؤ دنیا کافی کون پر چلے جاؤ دنیا کافی کون پر چلے جاؤ تو ہم آپ سے قبر اس بار کو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کس مسجد کے تحت یہ فرما رہے ہیں اور ہم مسئلہ اسلام کے ساتھ کی طرف نہیں گئے کہ ہیں ہم کہیں گے, کہ گے کہ بنتا کہ اور بابو کا فکا تلا نہ جا کر لڑے ہم یہیں بیٹھے رہیں گے ہم آپ کے دائیں بائیں آ کے ہر طرف سے لڑیں گے تو اس بار کا اندازہ ہوا کہ جہاں تک یقین اور عمل کا تعلق ہے اور لحاظ سے مضبوط ہیں ان کے اسباب روبانیاں مضبوط مضبوط ہیں, ہیں. اسباب ماضی اللہ نے لینے کے لیے نہیں چھوڑا لہٰذ اللہ تعالیٰ کا اپنا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تبارم اسباب کے ساتھ لانا چاہتا ہے اور بس اللہ تبار وسلم نے ایک جائی سے کم وسائل کے ساتھ کامیاب کیا مسلمانوں کو ان کے دل کے یقین اور عمل کی قوت اور اللہ کی طرف توجہ اور جمنا اور قربانی کے لیے تیار ہونا اور روجود کے جمے اور فتح ہوئی لیکن فتح شکا سے بدل گئی اے تو اصول کی خلاف ورزی سے اور اصول کی خلاف ورزی بھی صحابہ کے نے آپ جو کو توڑنے کے لیے نہیں کی اے فرمانی تکم کو توڑنے کے تو ٹھیک ہے بات وہ کہا ہوا ہے لیکن ہم نہیں کرتے یہ تو وہی حکم ادولی صاب اکرام کے بارے میں چاروں اماموں کا یہ ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ کے احکامات کے مطابق کے لیے حکم ادولی ثابت نہیں ہے کی شان نہیں ہے کوئی حکم دیا جائے اور انکار کرے گا یہ حکم ودولی نہیں ہے جی حکم کے منشا کو سمجھ کر عمل کرنا ہے تو وہ جب سے سمجھے کہ اب منشاہی ہے میں طارق خان کی کتاب پڑھ رہا تھا لکھا کہ سب اکرام درے کو چھوڑ کر مال جمع کرنے کے شوق میں آ گئے نویل حضور کے حکم کو پورا کرنے کے بجائے مال کا جمع کرنے کے شوق ہو رہا توارف دان اردار کو کیا پتہ ہے کہ جو مال جمع کرے آدمی جہاد میں جہاد میں جو مال آدمی جمع کرے وہ اس کا نہیں ہوتا ہے اور اس کو جمع کر کے اکٹھا کر کے امیر کے حوالے کیا جاتا ہے اور امیر پھروز کو جہاد کے اصولوں کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کرتا ہے پانچواں احساس کو جو ہے تو وہ ہوتا ہے بتن کا ہوتا ہے تو ہمار جب زندہ ہو کے بعد سمجھ جائے وہ آپ کو ملتا تھا جب ہم آپ کو جو چیز ملتی تھی تو گھوڑے آپس مانوں پر خرچ ہوتی تھی جات پر بہت کم خرچ ہوتی تھی اور اس کو نکال کے باغ میں جو گھوڑے سوال ہے اس کے بعد ایسا ہے جو سفید مل رہا ہے اس سے ایسا ہے جو کھانا پکانے پر ساتھ زیادہ ایسا ہے جو پہرا پر اس کے علاوہ ایسا اس کی تقسیم کرتا ہے کے واقف کو ہے کہ جمع کرتا ہے آدمی، وہ نہیں ہو جاتا وہ تمیر کے والے ہوتے ہیں مال کی لالچ محنت نہیں تھا آنکھا نے بات کیا ہے یہ کہہ رہی ہے دنیا اور میوری ال آخر تو میں سے بات ہے ان کی چاہت دنیا کی ہوئی اور بعض کی جو ہے چاہ آخرت کی ہوئی تو یہ ایک چاہ مال لالچ مال کا یہ اور بات ہے چاہ مال کی اور بات تو مال کی چاہت کو شروع بند ہی کیا ہے تھے باغ کے بارے میں حب تو اللہ لائر سروس کہ مار یہ دولت کی اللہ رسول کے مقابلے زیادہ محبوب ہو جائے یعنی محبوب ہوگی زیادہ محبوب ہو جائے تو اللہ زیادہ محبوب ہو جائے کیا علامت ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک بات کہہ رہا ہے اس کو توڑ کر مال کا مار رہا یہ مال کا لالچ ہو گیا یہ مال کی کیا ہات ہے تو یہاں ایک بات حکمت ہوئی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی اور اللہ کے بارے پہ بار کو دکھانا چاہ کہ تمہاری فتح شکست کے داروں مطالبہ وسائل پر اور دنیا کی تبدیلیوں پر نہیں ہے وہ امان پر ہے تو وسائل کے لحاظ سے اور میں تم فتح کر چکے تھے لیکن امان کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ کے منشا ایک بات میں سمجھ میں کوتاحی ہو گئی اور فتح شکست میں بچ ایک ہی بات ہے بہت میں ایک دوسری بات ہے جو عام پر فتر طالب والے یا یہ تاریخ والے جو ایم ایس ٹی وغیرہ کر لیتے ہیں ان کی نہیں آئی ہوئی وہ مسلمان علمان ہیں ابن کثیر کی تاریخیں ہیں جلال الدین سوتی کی تاریخیں ہیں اور باقی جو اونچے درجے کو علمان دسیر عباس بلائے ہوئے یہ سب مشورہ ہو رہا تھا مدینہ مدورہ میں تو جو لوگ عمر سے بڑے تھے عمر میں سمجھدار تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی کپار کا مقابلہ کیا جائے اور جو نوجوان تھے وہ چاہتے تھے کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے کیونکہ ان کو شوق رہا تھا لڑے پتہ چلے دو ہاتھ ہو کہ بدر گنجاد سکے سے ہمیں تو بڑا ارمان ہے کہ کافر سامنے آئے میدان میں ہماری ان کے ساتھ لائی اور دس بدر پھر ذرا کچھ مزا ہے حضور صلی اللہ عبر کا منشا مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کا تھا لیکن نوجوانوں نے اپنے اس کو پرزنٹیشن کو اور اپنے موقف کو اتنا شد و مد کے ساتھ پیش کیا اور اتنا جوش و جو خروش سے بولے کہ انہوں نے حضور کی منشا کے خلاف اپنے فیصلے کو منظور کرا دیا جس بات آپ نکلنے لگے تو اس بار ان کو احساس ہوا کہ او ہو ہم نے تو میرے جوش میں اپنی چاہت کے بارے میں منظوری کرا دی چاہیے تھا کہ ہم حضور اللہ کی منشا کو مانتے تو سو نے کہا جیسے آپ فرماتے اندر جا کر مقابلہ کر میں کیا سن ہتھیار پہن, پہن چکے ذرا میں پہن چکے وہ دبی شان کے خلاف ہے تو ہتھیار پہن کر پھر میدان جہاز سے واپس ہوئے یہ بات گئی اس لیے کہتے ہیں کہ عام آدمیوں کو تو احتجاج کرنی ہوتی ہے عام آدمی کے بارے میں احتجاج ہوتی ہے خواب کے بارے میں احتیاط اتبا ہوتا ہے اتباح احتجیے کو زبان زکم دیا گیا اور آپ نے اس کو مانا اور اعتبار کو کہتے ہیں کہ مرید اپنے پیر کی اور شاگرد اپنے استاد کی دل کی کیا آپ کو پا سکتا ہوں اس کی کیا آپ کیا ہے کتنا اس کو قرب نصیب ہوا ہو تو کیا آپ کے پیچھے چلنا یہ اتباع ہے تو اس میں آپ کی منشا کی جو اعتباہ کرنی چاہیے تھی جو صحابہ کرام کے ذمہ میں لازمی بات تھی کہ وہ تو آپ کا اعتباہ کریں اس کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایک آئے تو اللہ ویو رسول ہے اور دوسرے میں آیا حق تک وہ آیا ہے میرا اتباع کرو ایک میں سات آئی ہے اور ایک میں اتباہ آیا تو اعتباہ جو ہے وہ اوپر کا درجہ ہے بات کو ماننے کا اوپر کا درجہ ہے وہ اتباع ہے یہ ہو چاہ اور کی بات کو پالنا تو چاہتے کیا ہے تو یہاں منشا اپنی منشا کے خلاف بات ہو گئی اور وہاں کے زائد ادب کے خلاف احتیاطی خطا ہو گئی اس بار کو بتایا گیا کہ اگر تمہد کے میدان کو فتح کر چکے تھے لیکن چونکہ احکامات اور امار کے لحاظ سے کوتاحی ہو گئی لہٰذا باجود فتح ہوئے ہوئے اللہ کی ناراضگی نے سوچتا سے بدل دی اور اس کے بارے میں ہنین کے بارے میں فرمایا گیا کہنین نے کم اور ہنین کا دن جو ہے سنتے تمہاری کسرت ہے تو میں اجب میں ڈال دیا ان کو فہر تھے چار اور اور سے بارہ ہزار تمہارا خیال تھا کہ بس اب جاتے ہی بتایا کہ ہاتھ پہلے ہاتھ نہیں پہلے رہ لے نے ختم کرنے ان کو ہم بارہ ہزار ہیں چار ہزار ہیں تو کوئی ان کے ٹھہرنے کے حالات ہی نہیں تو پہلے دنوں میں جو دل کہ یا اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے یا لات ہے یا ہمارا بندوبست کرے گا وہ جو رجوئے اللہ اور پھر جمنا ہے اس باغ اور کیسے بھی آلات ہمارے پاس کیسے پیسے سمان کے کی آلات کیوں نہ ہو ہم نے جمنا ہے اپنی جان دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار کے لیے وہ فکر نہیں ہے فکر یہ ہوگی ہم کا تعداد میں جاتے ہیں جاتے ہی بس پہلے ریلے من کو پیس لیں گے لوگ نہیں جب تم کسرت وہ حدین کا دن جیسے تمہاری تعداد کی کسرت ہے تو میں میں ڈال دوں تمہارے میری بڑائی آ گئی کیا اب ہم کو ان سے شکست کھانے والے نہیں اتنے تیر اندازی اتنے تیر برسائے حوالے کے قبیلے نے ہونے ان کے میدان میں کہ صحابہ اکران کے قدم نہیں جم سکے میدان سواریاں نہیں جم سکیں قدم نہیں جم سکے اور سواریاں باقی اتر فطر ہو گیا میدان یہاں تک کہ میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دس آدمی کھڑے رہ گئے جب کوئی نہیں جو میدان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برق نفیل جنے سلمان نبی رحمد اللہ علیہ فیروز نبی نے کو لکھا ہے تو ہم نے فرمایا ہے کہ یہی فرق انبیاء میں اور فرماروا میں ہوتا ہے کہ بادشاہ تو جنگ کے آخری کون ہے بیٹھتا ہے کہ جب سروں کی برجیاں دل جائیں گی اور فتح ہو جائے گی اور خون کے دریا دہ جائیں گے تو فتح کے فوائد سمیٹنے کے لیے بادشاہ سلامت آگے بڑھے گا اور سفتہ نہیں ہو رہی تو ایک سندوکی بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے ہیرج واہرات کی تو اس کو لے کر بھاگ جائیں تو جہاں پر جائیں باغ آسوزہ گزار سکے وہ اپنے پیروں میں بلیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب آرات نام ہو گئے تو پھر چار گھوڑا پر بیٹھ کر سواروں کر نکل جائیں گے فرق فرمارواہوں میں فرمارواہوں میں اور انبیاء میں ہی فرق ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب اول میں سب یا جگہ پر ہیں اور جب کوئی میدان میں نہیں جم رہا تو آپ اکیلے جم رہے ہیں آپ زندگی میں دو شہر صرف بولے ہیں ایک شیرفی کا بولا ہے اند نبی اللہ کربد المطلف کہ میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں کبھی جفیب کے بیٹا ہوں کو جب وہ دور جا رہی میدان میں نے پیچھے ہٹایا نہ کسی سے شکست کھائی اور میں میدان کو چھوڑ کر بھاگے ہیں تو کے ساتھ کیسے میدان کو چھوڑ سکتے ہیں جب یال ہے مسافر صاحب شدید مسائب اور تکالیف اور پریشانیوں کی جگہ پر سب سے ابل جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور جب مال و دولت اتایا اور یہ چیزیں آتی ہیں تو سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو سب لوگوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں اور یہی فرق ہوتا ہے پرمارو کا اور تیربروں کا فی الحال احباز صحت نے کہا کہ آواز نے آواز دی اے فلانے کے پناہ لینے والے فلانے سب کو اس آوازیں دے دے, دے دے کر چار سو آدمی مجھے منگ کیا اور چار سو آدمی نے حملہ کیا چار ہزار پر کتا یاد ہو گیا ایسے صحیح تصدیق والے آگے بڑھے تو غالب آ گئے اور کسرت گم اجب کہا دل میں کہتی دل میں لیے جو تھے ان کی ہوتے ہوئی شکست ہوگی کسرت آدھار کے ساتھ تو یہ سارے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی ترقی تو دنیا کا وسائل جمع کرنے میں ہے اور ہماری ترقی جو اعمال میں اپنے اعمال کو درست کرنا اور وہ سارے دنیا بھی ایک عمل ہے جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کی روشنی مند مسائل کو حاصل کیا جائے کیونکہ فرمائے گیا عید الرحمد سطعم تم جب اپنے جنگوں کے لیے اپنے دفاع کے لیے جتنا تمہارا بس ہے اتنی تیاری کرو بات کے نیلال طریقے سے جتنے تمہارے وسائل غلط طریقے سے جو وسائل حاصل ہوتے ہیں تو کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے جو وسائل کی کمی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ خود برا کرے گا ہمارے اپنے اعمال کو درست کرنا اور وسائل اللہ تعالیٰ کے حکام کی روشنی میں حاصل کرنا باقی اللہ کا سہارا اور اللہ کا اصلہ باقی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ بول فرمائے